یعنی کیا ہیں اور صاف ہے ان کے ساتھ بھی کیا ہے عدل جمع ہو سکتے ہے اب دیکھو سلاحوں کے اندر کیا ہے ایک عدل تحقیقی ہے اور دوسرا کیا ہے وصف ہے مسلسوں کے اندر بھی یہی ہے کہ عدل ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے وصف ہے اور یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اسی طرح اخرو اور جمعوں کے اندر تو خلاصہ یہ نکلا کہ عدل کی دو قسمیں ہیں ایک عدل کہتے ہیں کہ اس کو کسی لفظ کا اپنے سیرے اسی سے نکل کر کسی دوسری سیرے کی طرف انتقال کر جانا عدول کا مطلب ہی عدل کا لفظی معنی ہے پھر جانا ٹھیک ہے اس کی دو قسمیں قدر تحقیقی ہے ایک ادیہ تقدیلی عد تحقیقی یہ ہے کہ جس کی واقعاتاً کوئی اصل ہو جس کی واقعاتاً کوئی اصل ہو جیسے صلاح و مثلا ہو کہ ان کی اصل کیا ہے صلاحتن سلاختون ہے ثلاثوں کا معنی ہے تین تین مسلسوں کا معنی بھی تین تین ہے جس سے میں معلوم ہوا کہ سلاحت سلاحت اس کی اصل ہے لہٰذا یہ عدل تحقیقی ہے اور عدل تقریب وہ ہوتا ہے کہ جس کی حقیقت اصل تو نہ ہو بلکہ فرض کر لی گئی ہو مان لی گئی ہو جیسے عمر ہو اس کے اندر عدل پایا جاتا ہے لیکن وہ کیسے عدل تقریری ہے وہ اس طور پر کہ اس کی اصل تو کوئی نہیں ہے لیکن فرض کے طور پر ہم نے جو ہے اس کی اصل آمرون مان لیا گیا ہے اور وہ بھی کس وجہ سے ہے کہ عرب لوگ چونکہ عمر کو غیر منصرف کہتے تھے ایک تو اس کے اندر عالم تھا لیکن دوسرا کوئی سبب نہیں تھا اس کے لیے اس کی فرق اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو اصل مان لے گی یہ عامر ان کو اور اس کے اندر عادلِ تقدیری کے وصف کو لے آئے سبب کو لے آئے ٹھیک اس کے بعد آپ کو بتایا کہ جی وزن عادل جو ہے کبھی بھی چاہتا ہے حقیقی ہو یا تقریری ہو وہ کس کے ساتھ جمع نہیں ہوگا وزن فیل کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوگا لیکن البتہ عالمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے اور اسی طرح وسط کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے بس ٹھیک ہے آج کے سبق آپ کا مکمل ہوا اچھا جامعہ احسن اللہ کیسے آپ